رہ طرف کی کھڑکی میں کون دینا جی سر پردے سادے کھڑکی کون دینا جی. محمد بن صلی اللہ علیہ وسول انسان کے باطن میں ایک آخری حقیقت ایسی بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کو کسی چیز کے لیے آدمی قربان نہیں کرتا اور سب چیزوں کو اس کے لیے قربان کر لیتا ہے فل حقیقت لوہیت ہی ہوتی ہے میرے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی فل حقیقت الوحیت وہ قلب کی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کسی چیز کے لیے قربان نہیں کرتے اور اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں شیخ نے لکھا ہے کہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے مسلم آدمی شراب پینے لگ جاتا ہے خنزیر نہیں کھاتا ہے بھی ایمان کا تہلا درد کر گر گیا پہ اینٹ گر گئی اگلی اینڈ باقی ہے اسے کے اسے شروع کر کے اگلی اینٹ گر جاتی ہے یہ مشتاق صاحب ہوتے ہیں نا ایک آپ ملکات ہے کہ نہیں یہ ہمیں سنا رہے تھے کہ بستی نظام الدین میں یہ اس زمانے میں ہندوستان میں کسی محکمے میں سینئر کلرک تھے کہہ رہے تھے کہ مولانا لیا سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر ہندو تمہارے ساتھ آنا چاہے تو ان کو لایا کرو اور کوشش کیا کرو یہ کھانے پر یہ گوشت کھا لیا کرو چین کا کدھر ٹوٹے گا ان کی اوستگی جو باطن کے ساتھ ہے وہ ختم ہو گئی لکھنؤ کے ہم تھے ہمارا ہماری اجازت تھی تین شہروں کی دہلی دیوبند اور لکھنؤ کی تھی تو ہمارا خیال تھا کہ ہمیں تین شہروں سے اور اجازت مل جائے اس میں ایک ہم آزم گڑھ جانا چاہتے تھے اور ایک اجمیر شریف اعظم اور کوئی تیسری جگہ تھی اس کے لیے درخواست کی ہم نے وزٹ کی وہ اس کے لیے انداز بھی تھا کہ ان کا انسپیکٹر اسپیشل برانچ کا آ کر انکوائری کرے تو ہم لوگ کھانے پر بیٹھے تھے کتنے میں وہ انسپیکٹر صاحب آ گئے انکوائری کے ہم تو پاکستان کے گیو ہمارا خیال تھا کہ ہم تو گائے کے گوشت بھی رہے تو یہ آدمی آئے گا انکوائری والا جیسے اس کی طبیعت خراب ہوگی کسی آدمی کی طبیعت کو آپ ناگوار کر دیں تو اس کے آپ کے بارے میں ترتیب جو ہے وہ منفی ہو جاتی ہے اپروچ آپ کے بارے میں نہیں ترتیب اس کی منفی ہوگی ہمارا خیال تھا کہ اس کو دوسری جگہ جا کر آدمی ملے اس سے تو مقامی ہمارے جو بزرگ تھے لکھنؤ والے انہوں نے کہا فکر نہ کرا کہا آئیے پانڈے صاحب آئیے پانڈے صاحب آ گیا تو سرخان پر سے بٹھایا میں نے کہا پانڈے صاحب پانڈے صاحب بھی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں میں بھی قومیں ہوتی ہیں تو یہ پنڈتوں کی کوئی قوم ہے پانڈے جو ہے نا یہ پنڈتوں کی قوم ہے اچھا تو جب آ گیا نے کہا کہ کھانا تو آپ کھائیں گے نا انہوں نے کہا کھاؤں جی گا تو انہیں بس ڈالا کھائے گا گوشت دیا کھا کھارا تھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے پنکھے کو آپ نے بند کر دیا میں تو ہوگی ساتھیوں سے رفتار کو کم کریں گے رفتار کم کریں گے پنکھے کی رفتار کم کریں ہر مذہب کے مذہبی شاعر وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اس مذہب کی وابستگی ہے وہ ٹوٹ جائیں تو آدمیوں کے عائد ٹوٹ جاتے ہیں یہ جس بات پر جمے ہوئے ہیں چھتیس کی جمی ہوئی ہے ان کا جو عزائم ارادے اور پختگی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے شروع شروع میں جو افغانی آئے ہیں حکومت پاکستان کا بھی کہنا تھا کہ ان کے رہنماؤں کو اور ان کے لوگوں کو بلایا کرو اپنی بجارت میں تو اس سلسلے میں ہمارے اضرت مارا فکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اظہر صاحب جو تھے وہ زندہ تھے تو انہوں نے افغان رہنماؤں کی دعوت کی اپنی جگہ پر بعد میرا صدر بنا تھا پروفیسر ربانی یہ بھی آیا تو مجھے وہاں ساتھی نے کہا کہ پروفیسر زبانی کے پاس تو بیٹھنا اور اس سے بات کرنا مجھے اس کے پاس بٹھایا ہوا تھا ایسے بات سنواد سے تشکرے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے ملک کو روس نے اسلحے سے پتہ نہیں کیا ہے آپ کے ملک کو روس نے اپنے نظریے کی تبدیل سے پتہ کیا ہے آپ کے نوجوان جاتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے باقی یہ پنکھا بہت شور کر رہا تھا آپ کے نوجوان جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ان کو صرف ڈاکٹری انجینئرنگ کی اور پروفیسر کی ڈگری نہیں دیتے تھے وہ اپنے عقائد نظریات ان کے اندر ڈالتے تھے ان کی شخصیت کو بدلتے تھے اور شخصیت کو بدلنے کے بعد یہ ایلیکفر جو ہے وہ تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری بقاعش میں ہے کہ ہمارے علاوہ باقی دنیا میں ہماری تائید ہو ہماری تائید ہو ہمارے امنواح ہوں بلکہ ہمارے ایجنٹ ہوں ہمارے پیڈ لوگ ہوں نہیں اس ملک کی بقاعش میں ہوتی ہے ان سے میں نے کہا کہ جب آپ اتنے نوجوان ہو گئے کہ روس فوج اتار سکتا تھا سب فوج اتاری اور یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے مسئلے کے دو حلے ہیں ایک عارضی ہے اور ایک ابضی ہے ایک دائمی اور ایک عارضی عارضی حالات کے مسئلے کا یہ جنگ جو آپ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں کٹال کٹال کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں روس سے یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے لیکن یہ آپ کے مسئلے کا آروی حال ہے اور آپ کے مسئلے کا دائمی حل آپ کی نئی نسل کا نئی نسل کی اسلام کے کے تھا اور پختگی اس میں ہے اور جگہ آپ کوئی بات یاد ہے ٹھیک نہیں تو ان کے اصل میں ہمارے تبلیغ والے ساتھیوں کو آپس میں ٹکراؤ رہتا تھا افغانیوں کا وہ کہتے ہیں جات ضروری ہے یہ کہتے ہیں تبدیل ضروری ہے تو اس سے تو ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہو رہا تھا اور مسئلہ حل کرنے کی بات ہی تھی کہ دونوں ضروری ہے عموماً جو ہوتا سب آدمی ہوتا ہے وہ ٹکراو کی ترتیب کو اختیار کرتا ہے خصوصاً اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ٹکراؤ ٹکراؤ سے قوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کافر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اپس میں ٹکراؤ رہے کراچی شہر کی مچھلیوں میں اگر سروے کرے حکومت کوشش کرے یا عوام کوشش کریں تو ان کو بعض مساجد میں ختنہ کے بغیر امام اور خادم مل جائیں گی را, را کے جن فساد اور اس کو پھیلانے کے لیے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ کام نومروں پر یہ کام نومروں پر کرتے نومر لوگوں پر کیونکہ تجربہ کم ہونے کی وجہ سے اور نظر گیری نہیں ہوتی ہے تجربہ کم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ شکار ہو جاتے ہیں شخصیت وہ باطن کا باطن کی وہ حقیقت ہے جس کے تحت انسان کی سوچ ردا اور بدن اس کا استعمال ہوتا ہے ایسے انتبالوں کا آپ کے باطن میں وہ حقیقت بیٹھی ہے وہ حقیقت آپ کے سارے خیالات کو احساسات کو آپ کے ردوں کو کنٹرول کر رہی ہے پہ قابو کیا ہوا ہے کنٹرول کے آپ لوگ بڑا خوش ہوتے کنٹرول کے مقابلے ہمارے پاس لگ قابو ہی نہیں تھی وہ قابو کیا اس نے تو ہمیشہ ماہرین جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات نہیں کیا کی گئی فاصل ہو جائے ٹیبو سلطان کو جب شہید کیا انگریزوں نے تو اس کے دو بیٹوں کو ختم نہیں کیا اور اس کے دو بیٹوں کو جنوبی ہند سے اور بنگلور سے لے کر شمالی ہند میں لے شمالی بہت دور دراز اپنے پتنے تھی اور لکھنؤ میں ان کو رکھا اور چھوٹے بچے اب ان کی پروش ایک آدمی کے حوالے کی یہ آدمی دہریا تھا اور اچ, اچھی آدمی تھا جو خدا کو مذاہب کو نہ مانتا ہوں کہتے ہیں اور ان کے پاس کو چھوڑا ہوا تھا تاکہ ان کی تربیت ایسے کرے کہ بیٹھے تو ایک نسلی بیٹھے تو ٹیبل سلطان کے ہوں لیکن شخصیت کے لحاظ سے باطن کے لحاظ سے اور باطن کے احساسات فکر فوج خیالات کے لحاظ سے یہ مسلمان نہ ہوں تو بجائے مارے جانے کے ان کا یا انوسنٹ ایجنٹ معصوم نمائندے یا قید نمائندے یا اپنی شخصیت کو تباہ کیے ہوئے فضل و فضول گناہ کے آدی نمائندے کے طور پر رہے معاشرے میں زیادہ مفید ہوں گی ہماری اسی مسئلے میں پر دو پروفیسر صاحب قائد صاحب اور پروفیسر شاہد صاحب, صاحب یہ لوگ چھ فیلڈ میں پڑے تھے ایک نے پیگری کی تھی ایک نے انجینئرنگ کی تھی انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک اشتہار لگا اس پر لکھا ہوا تھا کہ پشاور شہر کے ایک بہت بڑا اسکالر آیا ہے جو پشاور سٹی پر لیکچر کرے گا ہمارا خیال ہوا کہ شاید پشاور کا بڑا سکالر وائس چانسلر پشاور جسٹی ہو سکتا ہے تو زمانے چودھری محمد علی صاحب کہتے ہیں ہم کہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر وہ آئے ہوئے یا کوئی ایسا آدمی آیا ہوا تو ملاقات بھی ہو جائے گی اس کی سپیچ بھی سن لیں گے جب وہاں پر چلے گئے ہم تو ایک بوڑا انگریز لیکچر دے رہا ہے پشاور سٹی پر اس کا جب لیکچر ہوا لیکچر کے بعد اس نے اپیل کی کہ مارا وہاں پر ایک مذہبی ادارہ ہے عیسائی مذہب ادارہ ہے اس کے لیے آپ چندہ دیں ایک انگریز کھڑا ہوا اس نے کہا کہ آپ نے کیا وہ بھی کارنامہ وہاں پر انجام دیا ہے اس کے لیے آپ چند مانگتے ہیں اور تو اس کے جواب میں ان کو ایک مووی دکھائی اور مووی میں اسے یہ دکھایا کہ مسلمان اور پٹھان طالب علم کس حال میں میرے کالج میں داخل ہوتا ہے اور پھر جب دو سال تین چار سال گزارنے کے بعد مجھ سے نکلتا ہے کس حال میں نکلتا ہے تو آخر میں اس نے کہا کہ لک آئی کینٹ میک کرچنس آئی کین ناٹ میک دم کرن ہاؤ اوور ہاؤ اوورمائز مسلم دیکھئے میں ان کو عیسائی نہیں بنا سکتا لیکن میں ان کو اسلام سے خالی مسلمان بنا سکتا ہوں اور دی اسلامائی مسلم ایز فار مور بیٹر فار کرسمیونٹی than a Christian اسلام سے خالی مسلمان کرسچینٹی کے لیے کرسچن سیز زیادہ مفید ہے کیوں کہ کے کیمپ کا آدمی اور مقاصد ان کے پورے کر رہا ہے سن بہتر میں لاہور میں میں گیا ہماری تشکیل تھی ایف سی کالج فار مین کرسچین کالج میں اس میں جائے مصری بنی ہوئی تھی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو نائب مفتی جامع شرفیہ کا اس میں جمعہ کی تقریر کے لیے رکھا ہوا اور کی تقریر میں نے سنی جو اونٹ پٹانک اس نے مارے اور جو غیر معیاری اور جو باتیں جس سے نظریاتی بات کچھ بنیاد طالب علم کو نہیں مل رہی تھی کہ اس کی شخصیت بنے میرا خیال ہوا کہ ان لوگوں نے انٹرویو کیا ہوگا اور انٹرویو کرنے کے بعد ان کو جو سب سے غیر متاثر کرنے والی شخصیت نظر آئی ہوگی اس کو لیا ہوگا تاکہ طالب علم مولوی اور اسلام کے خلاف ان کے جذبات بنیں اور ان کی وابستگی اور اٹیچمنٹ پیدا نہ ہو واہ. ایک دفعہ ایک بات ہمیں بھیجا یہاں سے مشکل تھی ہماری ان لوگوں نے کہا یہاں ایک کالج ہے پبلک پبلک اسکول اینڈ کالج کہ بڑا وہ ایسا ادارہ ہے کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ اس میں ہیں اور اس میں ان دنوں اسلامیات لازمی ہو گئی تھی اور اسلامیات لازمی ہونے سے سکولوں کالجوں میں ایک اسلامیات کا ٹیچر داخل ہو گیا تھا ہم گیار نے کہا ہم کیسے جا سکتے ہم نے کہا کہ یہاں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے جب باتوں کو مسجد رہنے کا مسجد ہے جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے خیر اس کے قریب ایک مسجد تھی باہر وہاں پر ہم ٹھہرے سے کہا کس طرح ہے جس وقت مغرب کا اندھیرا سا رہا ہو اس وقت سارے پیار رہنا اس وقت لوگ جلدی جلدی ادھر ادھر سو رہے ہیں اور اس وقت پہلا میلہ جیسی تو جنی ہوتی ہے تو اس وقت میں آپ سب کو اندر کروں گا یہ سب پیار تھے تو سخت بلٹ دیتے تھے بالکل یہ پیار تھے بس جون سے میں نے کہا تو شو اٹھے سارے گئے اندر داخل ہو وہ خطر جا کر کسی کو کسی کی اجازت نہ لینا اور جا کر کام شروع کر دینا اور کہنا کہ بس بس سے ہم آپ کو سب کو جمع کر رہے ہیں ننگیار کلیکچر سے کوار سے ملے محفوظ صاحب بڑے خوش ہوئے باقی ان کو بھی نہیں پتا کیسے اندر ہوئے ہیں یہ کس کی اجازت ہے کس کی نہیں ہے اور لوگوں سے ملے پھر نے کہا پرنسپل یہاں کر کہ دیا نہیں ہے کہ اس سے ملنے کے لیے اب جاتے ہیں رات ہماری کے دوسرے دن ہم اس کو ملنے کے لیے گئے گھر پڑوس کے میں گیا میں نے کہا جی آپ کے پاس جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر آ کر جان سنو ذلّہ عالم حق کا روب ہوتا ہے اسادی پر اس نے کہا کہ ہاں وہ تو ہم تو بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم جی ریلی فرشیڑ. ہم بڑے اپریشیٹ کر دیکھیں ہم نے یونیفارم میں دن کو تو پہنٹ ہے نا لیکن بعد میں ہمیں نے یونیفارم اور شیروانی رکھی ہوئی ہے لڑکے شیروانی پہنتے ہیں مشق بھی آتے ہیں یہ بہت بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور آپ بھی فتح نے کہا ان شاء اللہ کیا فکر نہ کریں بڑے فکر کہ صرف یہ بجائے اجازت دینے کے ان کو نہ آتے ہیں اطلاع کرنے بانے کے کہیں آئے نہ آئے اجازت ہو گئی میری خاص طور پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اچھا دو آدمی میں نے وہاں خاص دیکھے پرنسپل کے علاوہ ایک کیشپول انگریز انگریزی کا استاد کیش کیشپول اور ایک باچا تھا جو کہ آ... کسی اور مضمون کا استاد تھا تو بادچا تھا متصرف کا جانی انہوں توجہ کر کے آدمی کے اندر خیالات ڈالنا اور آدمی کو پر نیند تاری کرنا ایڈورٹائز کرنا آدمی کو اور آدمی کو متاثر کرنا ایسا کرتا تھا ان بڑے اداروں میں جب دن لوگوں کے بچے داخل ہوتے ہیں تو ان کے مینٹل مریض بننے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے آدمی ہوتے ہیں جو کہ اس بات کی توجہ کے مائر ہوتے ہیں ان کی شخصیت کو شٹر کرتے ہیں اس کی میری معلومات ہے اچھا اسے ملنے کے لیے گئے تو حق کی اپنا زور ہوتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے بعد ٹوٹ گئی شام کے بعد پورا تارک ہو گیا سب جم ہو سکتا ہے پورا بڑا زوردار تو شادی سے پہلے تو آپ لوگ سارا تباہ کر دیتے, دیتے طلبا ایسے جیسے کہ بازوں کی طرح کیا میں کہا کہ چھلانگ لگاؤ دریاؤں میں تو ہم تیار ہیں جسے. اور حیرت ہوئی کہ پہلی بار بات سنی تم نے کہا جی ہمیں چھٹیاں ہو رہی ہیں اپنے اپنے شہروں کو جائیں گے ہم آپ جیسی باتیں سننے کے لیے کیسے رابطہ کریں گے کس سے رابطہ کریں گے تو میں نے ان کو مرکزوں کے نام لکھائے سارے کار قلم لکھ رہے تھے پتے لکھ رہے تھے کہ جس وقت ماسکیل پر کردار کشی کر رہے تھے یہ تو دیوبند والوں نے دیوبند کا دارالوم قائم کر کے پناہ لی ہے اور اس میں پچاس سال کام کر کے شخصیات بنائی انہوں نے اور شخصیات کے ہڈیوں اور خون پر آپ لوگوں نے آزادی حاصل کی آزادی حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے عوام میں جان باز قائدی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سیاست باز تو بہت ہوتے ہیں لیکن جان باز کوئی بھی ہوتے ہیں اقبال نے کہا ہے اس میں ضرب کلیم میں, میں آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو لاکھوں میں اگر ایک بھی سائے بے یقین برنا نوجوان کو کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں بوڑھے کو آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو کس کی آگ اس کے دل میں جو آگ ہوتی ہے وہ ایک ایسا حال پیدا کرتی ہے کہ بوڑھے نوجوان سب کو جلا دیتی ہے لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین اگر یقین والا آدمی لاکھوں میں ایک بھی ہو اس کی فکر جو ہے وہ باقی سب میں ایک آگ جلا دیتی ہے اور ان کو کھڑا کر دیتی ہے مقاصد پر کھڑا کرتی باطن کی حقیقت باطن کا حال یہ بات والے لوگوں سے ہی بات میں منتقل ہوتا ہے اس لیے ہر بات کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو بال لے ہوتے ہیں جیسے کہ کبال بول لے ہوتے ہیں, ہیں. باریکی محمود شاہ صاحب ہوتے تھے پشپو کی بہت تالکنار پڑتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے میں نہ تو وہ لوگ بولا سہم کو <laughs> خود اس کو کچھ قوال کو خود کچھ غربت نہیں ہو رہا دوسرے کے ہے کوکے کوکے نکال رہے ہیں اپنی قوالی کر دی وہ تو قوالی ہے کوئی حالی بات ہے نہیں اس کے دل میں بھی وہ بات ہو یہ کے جو ہوتے ہیں نا یہ ریاضت کرتے ہیں ریاضت جس گانے کو یہ گاتے ہیں نا اس کے ان میں ایک ہزار دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار دفعہ دفع اس کی مشق ہوتی ہے اس کو ریاض کہتے ہیں ریاضت پوچھے فلانا نے کیسے گایا کہتے ہیں اس کی ریاضت ابھی پکی نہیں ہوئی ہے پھر کہتے ہیں ریاضت جو ہے یہ خیر کے بعد بہت اچھی ہوتی ہے اس وقت جو ریاضت کرتے ہیں اس کے اس میں تاثر ہوتی ہے اثر پیدا ہوتا ہے تو ایک تو کال ہے کال سے کال وجود میں آتا ہے اور ایک باتمی حقیقت ہے اور اسے باتمی حقیقت وجود میں آتی ہے اس لیے ہمارے جو کا سلسلہ لکشمندیہ ہے لکشمندیہ رات بات کرنے کے بغیر مجید کو سامنے بٹھا کر کل سے توجہ کرتے ہیں اس پر او طریقہ ایک اور اپنے کل میں اس کو لیتا ہے اور بغیر بولے بغیر پڑھائے بغیر کہے سنیں اس کے کلب میں جو حال ہوتے اس کے برا ہمارا سلسلہ جس اس کا ذکر جاری ہے اور فیض اس کا لسانی ہے فیض لسانی زبانی تو یہ جو آپ کے باطن میں حقیقت ہے اس کو جب الفاظ کے ضرور میں بولیں گے تو الفاظ معنی کے ساتھ اس کی حقیقت بھی باطن میں آئے گی تو اس لیے خاص خاصیوں کو تو باتر کی حقیقت پر توجہ کر کے اس کو لینے کے لیے کرنی چاہیے وہ باتریں منتقل ہوں اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تسلی کرنی چاہیے کہ کسی آدمی سے باطن میں گندگی اور سیاہی اور اندرا تو منتقل نہیں ہوگا الفاظ تو بڑے اچھے ہیں رشیدار ہیں کافی والے ہیں بڑا مزہ آتا ہے لیکن باطن میں کیا منتقل ہو رہا ہے باطن میں اندرا منتقل ہو رہا ہے یا باطن میں روشنی منتقل ہو رہی ہے اور جو حال حقیقت باطن میں منتقل ہوئی شخصیت انسان کی اس پر استعمال ہوتی تو ٹیبو سلطان کے دو بیٹوں کو استاد ایک کے ساتھ رکھا ہوا تھا مجھ سید احمد اللہ علیہ کا دورہ ہوا لکھنؤ کا تو لوگوں نے آ یہ بات رد کی کہ انگریزوں نے ایک سلطان کے دو بیٹوں کو رکھا ہوا اس طرح اور اس سے ایک بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو ہو سکتا ہے تو سید صاحب نے فرمایا کہ اس, اس کو استاد سے ملنا چاہیے تاکہ اس کے استاد کے باطن کو توڑ دیں اور وہ اپنے موقع پر ڈٹا ہوا نہ ہو جب وہ ڈٹا ہوا نہیں ہو اگر ہوگا تو اپنے شاگردوں کو بھی نہیں اس پر لا سکے گا شاہ مجی صاحب رحمتہ اللہ نے کہا کہ حضرت آپ کے ملنے سے پہلے اس سے میں ملوں گا پہلے اس کے فلسفہ. منطق فلسفہ کوئی اس کے دلائل سب کو میں توڑ دوں گا اور اس کے بعد پھر جب آپ کے سامنے آئے گا تو بعض اس کو پرتچا دیا آسان ہو سیدھے سیدھے مشہور میں ملا کے رکھے ہوئے شاہ وہی اللہ اللہ رہے تو ماشاءاللہ اللہ دنیا استقبال کے بادشاہ ہے پہلے شاہ صاحب ملے ترسیر صاحب سے اس کو ملایا اور اس کی شخصیت کو انہوں نے شیٹل کیا اس کی شخصیت کو توڑا تاکہ آگے بات کو چلانا سکے تروگر میں یہ پاکستان پر کمیونزم کی لگار تھی خاص طور سے چینی سوشلزم کی اس وقت بڑا کام کیا ہم نے کالجوں میں پورے ملک میں اور صوبہ شہر میں خاص طور سے اتنا لٹریچر آیا ہوا تھا کالجوں میں اور ایسے طلباء کو انہوں نے داریہ بنایا ہوا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں اگر جم کر کام نہ کیا ہوتا ہمارے ساتھیوں نے ہمارے لوگوں نے تو اکتر میں باوجود اتنی کوشش کی اکتر میں پھر بھی سوشلسٹ آ اقتدار اقتبار پر نہ بٹو بازار پر آ گیا باوجود ساری کوششوں کے لیکن اتنا زور اس کا پھر نہیں تھا کہ وہ چھا سکے اتنا کام ہم نے کر لیا تھا بجیاتی طور پر اپنا کام کر لیا تھا میں زیادہ تک اور وہ اب کام نہ کرتے تو اکتر میں آپ کا ملک آپ کے ہاتھوں سے نکل کر کمسٹوں کے ہاتھ میں جا رہا اور کی پاکستان میں ترفی کے علاقوں میں کمیونسٹوں نے مسلموں کو تارے لگا کر ایک طرح کا قبضہ کر لیا اس لیے وہاں تبدیل والے حضرات میں مستوں میں استعمال نہیں کیے انہوں نے اپنے استعمال کو نکال کر چوکوں میں اس طرح کے چوک یادگار چوک فوارا اس طرح کی جگہوں پر استعمال کروائے تاکہ ان زور ضور ٹوٹے مجھے یاد ہے مردان کالج ہم گئے رات کو ہم پہنچے سردیاں تھیں اور رات کو ہم پہنچے وہاں پر نو بجے سات بجے نماز ہوتی ہے شادی جن شادی پہنچے اور نے بستر رکھے تھکے تھائے دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ اب یہ کہے گا سو تو ہم گریں گے سارے ساتھی آ کر بیٹھ جائے تو اللہ کے حساب سے ایک دم کلبلی ہوتی ہے کیا کرنا ہے میں نے کہا ابھی جانا ہے اور یہ اس میں اس کی بالکل حل چلا نہیں ہے سب سے دل بل ملا کر اور سارا سب کر کے سب سے بات کر کے اور ابھی ان کو یہ جمع کرنا ہے خیر وہ جو تھکاوٹ مکاوٹ تھی سب کی دور دور گئے سارے گئے تھرے میں بھی ان کے ساتھ تو کوئی اللہ کی شانتی ہوتی ہے دفاغر میں گیا رے کمرے میں گھسا طالب علم بیٹھے ہوئے میں نے کہا, کہا کہ کیا نام اس کا میرا نام برام ہے میں نے کہا نے کہا کہ یہ جو ہے تو موزے تنگ کا بڑا ایزنٹ یہ ہے اور سوشلسٹوں کا بڑا اور کمیونسٹوں کا یہ انتظار ہے جب بیٹھے بات چیت شروع کی تو اس نے مجھے میں نے کہا کہ ہم پشاور یونیورسٹی سے خبر میڈیکل کالج سے آئے ہیں اچھا اچھا پشاور سے آئے ہیں میں نے کہا جی وہاں پر تو اسلامی مطلب نے ہمارے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے تو جنور کو آپ پہچانتے ہیں تو میڈیکل کالج کے طالب علم ہے یہ ایک وکیل ہے یہاں پر جنور یہ لا کالج میں طالب علم تھا اور یہاں کا کوئی اس کا تنظیم کا کیا کہ طلبہ کی تنظیم کو کیا کہتے ہیں ہاں اسٹوڈینٹ یونین کا صدر بھی تھا وہ نے کہا وہاں پر وہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں نے کہا جی وہ ہمارے گاؤں کا میں نے اس کو یہ نکلو والے کافر کہتے ہیں میں نے کہا ہم تو کو مسلمان کرتے ہیں مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے کوئی اس وقت کا برائے جواب دیا کہ کافر ہے کہ مجھے کیا پتا ہے کہ ہے تو ہے نہیں ہے مجھے کیا میں نے کہا ہم تو کافروں کو مسلمان کرتے ہیں مسلمان کو ہم کافر نہیں کہتے ان کا چاہ بیٹھے ہیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں میں ساری بات کہ ہم تو آپ کو ابھی مسجد لے جانے کے لیے آئے صبح میں نے صبح کی بات میں آپ کو ابھی لے کر لینا کہہ رہے چلو جی سب کو جمع کیا اور خوب زوردار ان سے بات کی اور ہمیں رائے گر والے کہا ہوا تھا کہ خوب بات کرنا اور تو, تو میں نے کرنا اور رولو ہی ان کے ساتھ اور تاکہ ان, ان, ان کے جو ہے تو عقائد میں ریاست ٹوٹے اور ان پر خوف اور دہشتاری ہو کہ کسی وقت ہم نے اقدام اٹھایا وقت میں اقدام اقدام کیا تو ہمارے آگے ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں چھوڑیں گے نہیں تو میں نے اسی طرح ان سے بات کی ہے اور یہ خاص طور سے کئی کالج میں ہم گئے نا وہاں میں نے اس طرح باتیں کی تو وہاں کے مقامی سے نے کہا کہ یہ اصولوں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ آدمی جو ہے یہ تو وصولی کر رہا ہے میں نے کہا فکر نہ کرے میں ایسے اصولوں کو لے کر آیا ہوں کو جس کی آپ کو پتہ نہیں بار اصول کچھ اور ہو گیا <سؤال> کہ ہم <سؤال> نے ایسی بات کرنی ہے کہ ان کے دلائے ٹوٹے اور ان کے دلوں پر داحشت اور خوف جاری تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم نے کام کوئی کو قدم اٹھانے کی کوشش کی تو آگے بہت سخت مزاحمت ہے ہم آگے نہیں نکل سکے گے تھانہ کالج میں تھانہ کالج میں گئے نا آ, منگورا سے ہم نے کافی طلبا کو تیار کیا بس ایک لیے بڑی بس نہیں ہوتی انہوں نے کالیوں کی بسیں نہیں ہوتی بس ایک رائے بندی اس کو برانڈ طلباس ان کو لے کر میں تھاانے کالج کو آیا وہاں ہم نے ساتھ کہا کہ اتنا پھرو کہ سب میں ہل چلا دو بس اوڑ کر کے ان کو رکھو سب میں اور سب کو جمع کر کے لے آؤ اتنا جو ٹریکر آیا وہ تھا روس کا ہاسٹلوں میں اور کالج میں کیا حیران ہوں بیان وغیرہ میں نے کیا وہاں کے لوگ تیار ہوئے ان کو جب بس میں بٹھا رہا تھا تو ایک طالب علم کھڑا ہوا کیونکہ اس نے کہا یار جو ہے جو کمپنیسٹر نے بتایا ہے وہ تو کچھ بتا رہے تھے افتصال ہے اور ظلم ہے اور غریب ہے اور امیر ہے اور غریب کو نوچ رہا ہے مالدہ اور یہ ہے وہ ہے تو یہ آدمی تو کچھ اور کیا رہا ہے تو لڑکا تھا سمجھدار تھا نسبار لڑکا تھا اس نے لڑکا سوال کیا ہم سے اور ہم اب نکل کر بس میں قدم رکھ رہے ہیں نکل رہے ہیں میں کہ بخودار آپ کو میں ایک جملے میں جواب دوں اس بات کا آپ کے ساتھ اور آپ کے غریب کے ساتھ پڑے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے میرے کو کوئی ہمدردی نہیں ہے مواپ کی گرم پانی کی بندرگاہ تک بلوچستان سے ہو کر آنا چاہتا ہے گزر کر اور کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات کو سمجھا میں کیا فلسفہ منتقل اور کیا تفصیلات میں اس کو بیان کروں گا کہ آپ کو لطیفہ سنا ہے عجیب پاشنار سے آگے جا کر پیدل گزر کر کے افغانستان کی سراد پر ہم کام کر رہے تھے ان دونوں سر کہا کہ ترقی نیا نیا بیٹھا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ اپنی کمیونزم کی دعوت کو سراد پار کرا دیں اور قبائل میں اس طریقے سے کمیونزم کی دعوت دیں کہ ان کے عقائد متغزل ہو جائیں یا ان کا عقیدہ متغزل ہو گیا تو آپ کی سرحد غیر محفوظ ہو ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ درختوں کے لیے کہ ہماری راتیں آئی ہیں مقامی آدمی نرسری بندوق اور پیش قبر کے بغیر جا نہیں سکتا تھا اور ہم بے دست پا دو ہاتھ دو پہر درختوں کے لیے راتیں ہماری راستوں کے کنارے راتیں ایسی آئی ہیں الگ <تصفح> ہی حفاظت تھی پر ایک طرح کے ماسٹر صاحب نے بیان نہیں کرا تھا پشتوں کا علاقہ تھا وہ بڑا کھپا تھا اور میں جاتا ہوں واپس میں نہیں کرنا چاہتا جماعت کہ میں بڑا سمجھایا تو میں نے کہا آپ بالکل چلے جائیں ٹھیک ہے مجھے پتا جب آگے نکلے گا گاؤں سے باہر پہاڑوں میں اور پیش قبل تھری والے جب اس کے آئیں گے اس کے تو یہ آگے نہیں جا سکے گا میں نے کہا ماشاء اللہ صاحب آپ ٹھیک ہے چلے جائیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو ضرورت ہے جانے کی بس لے کے جو نکلا باہر میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پانچ منٹ گزر گئے ہیں یہ بستی کے باہر نکل گیا اکیلا اور چاروں طرف سے کچھ کبھی فائر کی آواز کبھی نرسی والا کبھی اس کے سامنے آگے ہوں گے سر میں آدمی کو بے جنہ کے جا کر اسے کہیں کہ امیر صاحب کہتا ہے واپس آ وہ پوچھا کہ شکر کیا اس نے کہ پیچھے سے کوئی آیا کیونکہ آدمی تو آگے جا سکتے ہیں تو پیچھے آ سکتے پیچھے آئے تو بغاوتر کے گرے ہوئے آگے جائے تو جائے کہاں پر پھر نرسی والے لوگ آگے بس شکر کیا اس نے بڑا واپس رہا. جگہ پر پہنچے انہوں نے کہا کہ یہاں کا جو ملک ہے وہ چلے لگائے ہوئے ہیں اور وہ گیا ہوا افغانستان گیا تھا ترکئی نے اس کو بلایا تھا اور افغانستان سے ہو آیا ہوا ہے ہم ملنے کے لیے گئے اس کے بیٹھے قلعے میں بیٹھے تھے کہا ملک صاحب کدھر کہا ملک صاحب تو سویا ہوا ہے تو میں اس میں نے کہا رہا کہ جا کر ملک صاحب کو جگاؤ اسے کہ بہت ضروری مہمان آئے ہوئے ہیں اور ملکا کو لے کر آؤ تبلیغ والے اذرات تو کہا کرتے ہیں تعارف کرتے ہوئے اپنا کہیں کہ ہم تبدیلی سے لے آئے ہوئے میں ہی نہیں کہا کر کہیں ضروری مہمان آئے کون سے ضروری مہمان آئے ہیں یہاں اس طرح تلاشی میں پھر اس کو جب لایا گیا بیٹھا اس نے بات شروع کی اس نے کہا, کہا کہ میں افغانستان گیا ہوا تھا مجھے بلایا تھا اور میں وہاں پر گیا ہوا ہوں اور سے بات نے کہا آخر ہم نے ایک کمرے کی انہیں ہمیں سیر کرائی گاہک ہاں کمرے کے دا حج خلق چلتا انگرو چلتا دس گروی چلتا سوکو سارے پیشہ ور تھے اور وہ غریب لوگ تھے اور یہ لوگ تھے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ للن للن آج و غریب تھوڑے مل کر لہن کیوں نہیں کہہ سکتا لہلن جو تھا وہ آج و غریب اور اس کا دوست تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی حکومت تھی ویچا کی یہ استحصاد یہ استحصاد یہ کیسی اس نے وکالف کی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو اتنا غریب کر کے بھیجا ہوا ہے اتنا اس کو ذہن برش کر کے اس کو ذہن بنا کر بھیجا ہوا ہے اس کو تو اگر کام کرنے کا وقت ملا تو ساری سرحد کو غیر محسوس کر دے یہ تو ان کا معصوم نمائندہ ہے آخر پیسے بھی اس کو دیوں کا بلکوں کو پیسے بھی دیتی ہوں گھومتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس کو معصوم انداز میں بات کہی ہے اور اس سے متاثر ہوا ہوا ہے تو میں سوچا کہ یہ میں نے کہا وہ ملک سے کہا خبر ہے وہ بہت بولے آپ کی بات میں نے سن لی ماکام برازے مگر ما کو بیان اثر کو بیان کرتے تھے مگر کو پھر لوگ بس جاتے تھے اپنے گھروں میں بندوق لے کر بیٹھ جاتے تھے جو پٹھا لوں گی مصیبت برت صاحب آپ آئیں گے تو اس کا رابطے ہونے سے ماں جو غربان ادھر آ رہا ہے کام ہے میرا نہیں کہ یا اللہ اتنا آدمی اس کا ذہن بنا ہوا ہے کمیونزم کا اثر کو بھی نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں اور ہم بھی جا رہے ہیں یہی ملاقات اس کے ساتھ تو اس کو سادہ الفاظ میں سارے فلسفے کا حل بتانا چاہیے کہا ملک صاحب خبر لہلن سوائے کہ للن والا خبرے گی تو میں کہ تمہاری بیٹی اور بیوی کو کارخانے میں مزدوری کے لیے نکالے گا میں کہا پٹھان آدمی ہے غیرت کی بات اس کے ابھی کی ابھی ہے اس کی غیر بڑی نہیں ہے این جو کام کر رہی ہے نا غیرت کو مارنے کے لیے وہ بھی اس کی بڑی نہیں ہے تو لہل کی غیرت کی دکھتی رکھو صحیح گرم ہوگا کہاں کھانے سے کار لے پا رہا ہوں تیاری بیوی بیٹی کو نکالیں گے گرم ہوا گیا یہ کیسے ہوگا تو چل آپ ہم نے وہ سلائی کھو دیے, دیے اندر جلائی جیسے جل. آس پاس تو اور کرے گا اتنی اتنی میں اس کو ملاقات کروا کر ایک دینی تھی ان شاء اللہ کے سامان سے ہوگی تو محترم آئیے دوستوں میں آپ طرز یہ کر رہا تھا کہ ہم اور بلکہ یہ بہت کام وہ دانشور ہوتے ہیں جن کی پاس ہمیں ہم اللہ نے بیٹھنا اتنا نے کیا جن باتوں کو جانتے جن سے ہمیں یہ بات ملی ورنہ عام طور پر لوگ عوام مجمع معصوم کفر کے نمائندے بنے ہوئے ایک رخ کو چل رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرح لے جایا جا رہا ہے وہ لے جانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میل کے بعد آخر اس کو میں نے ذبح کرنا ہے اور جب اس کو میں ذبح کر رہا ہوں گا پھر یہ بہت چیزیں مارے گا کوئی سننے کے لیے نہیں آ رہا ہوگا اس کو میں نے اتنا ہے تو تنہا کر دیا ہوگا ستر سالہ ڈاکٹر صاحب جس کو ضروری مسئلہ کہ میں نے ابھی اس پر اس میں کہا میں وہ گھر پر میں نے کہی بات ستر سال کی عمر کے ڈریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر سفیر صاحب نے کہا ایک موٹا سا مسئلہ میں نے بتایا ان کو نہیں پتا اپنے کنسلٹنٹ کو اور نے کہا اس کے پاس ہی وقت ہوئے جب ڈاکٹر سے واپس آتا ہے تو کیبل پر بیٹھتا ہے اس میں جو اس کو بات مل گئی یا جمعے کے دماغ میں جب آخر میں آ رہا ہوتا ہے آخری پارلیمنٹ میں جو, جو گزرتے گزرتے اس کے کارن مجھے الفاظ پڑ گئے بس اتنے باقی کوئی کابلین کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا کوئی اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے کوئی فکر کی ہوتی ساری زندگی اس کا وقت نہیں ملا تو ایک دو دن میں تو ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ساری بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا نہیں بہت ہی راز ہیں مسلم کے در از پردہ بنو اختد راز مرد رنداں خبر نیس کے نیس حافظ فرازی کے شعر ہے کے مسکردہ بن اختدراز ایسا مشکلات نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے سے راز کو آگے ل... فینک... لا کر پھینک دیا جائے در در در در رنہ ورنہ محفل رندہ خبر نیش کرے ورنہ رندوں کی مجلس میں محفل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اس کی معلومات نہیں ہے